بوز باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فتحنا لك فتح مبینہ لیخ لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر مت عليّى عليك ويہ دي كسرات مستقيمہ الله نصرا السرن مقصد سورہ فتح کا البشارت و للمؤمنین فتح کی بشارت ایمان والوں کو اور مجاہدین فی سبیل اللہ کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جو کامل مومن ہیں تو انہیں فتح کی بشارت اور خوشخبری دی جاتی ہے سورت کا نام بھی فتح ہے الفتح اور اس میں سیرت کا جو مشہور واقعہ ہے جو عام طور پہ صلیحدیبیہ کے نام سے مشہور ہے اور محدثین نے امام بخاری نے اس کو بھی باقاعدہ غزوے کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ دراصل یہ بھی غزوہ ہی تھا جس میں بنفس نفیس اللہ کے پیغمبر نے شرکت کی ہے اور اس میں یہ امکان تھا کہ کفار کے ساتھ لڑائی ہو جائے جیسے تبوک میں لڑائی نہیں ہوئی لیکن اسے غزوہ کہا جاتا ہے وجہ یہ کہ نکلے تھے جہاد کی نیت سے اور اس میں بھی اللہ کے پیغمبر نے اور صحابہ کرام نے اپنے ساتھ یہ اسلحہ یہ چیزیں ساتھ لے گئے تھے کیونکہ امکان تھا کہ مشرقین کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو اسی وجہ سے اس پر بھی غزبے کا اطلاق ہوتا ہے یہ ذوالقادہ چھ ہجری میں یہ صلح یہ ہوئی تھی مسلمانوں کی قریش کے ساتھ مشرقین مکہ کے ساتھ ذلقادہ چھ ہجری یعنی جو اسلامی سال کا گیارہواں مہینہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چار عمرے کیے ہیں حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے در حقیقت تین عمرے کیے ہیں یہ جی ایک وہ جو سلح حدیبیہ کے سال بعد عمرت القضاء یہ انہوں نے کیا ہے یہ جی ایک عمرہ یہ جعرانے سے ہے بخاری میں کتاب الحج میں کتاب العمرہ میں یہ تمام روایات یہ موجود ہے اور ایک عمرہ اللہ کے پیغمبر نے جب وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا تھا بعض روایات میں چار عمروں کا ذکر آتا ہے بخاری کی روایات میں تو دراصل یہ جو حدیبیہ والا عمرہ یہ تھا تو اسے بھی اسی میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ عمرے کی نیت سے ہی اللہ کے پیغمبر نکلے تھے اور عمرہ کی نیت سے ہی یہ آپ گئے تھے اگرچہ وہ عمرہ ہوا نہیں تھا لیکن اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے ہی نکلے تھے دراصل جب سے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ یہ تو یہ چھ ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے تو مسلمانوں کو یہ کعبہ چھوڑے ہوئے اور مکہ چھوڑے ہوئے چھ سال یہ ہو چکے تھے ان 6 سالوں میں وہ بیت اللہ کے عمرے کے لیے وہاں جا نہیں سکتے تھے اور مسلمانوں کا ایک مقدس مقام ہے اور پھر اسلام میں اس کی اہمیت وہ کسی سے ڈکی چپی نہیں ہر نماز میں اس کی رخ کی جانب نماز پڑھی جاتی ہے تو مسلمانوں کا اس کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ اور عقیدت وہ ہے بدر میں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی مشرقین مکہ کے ساتھ وہ یہاں پہ بھی مسلمانوں کو آرام اور اطمینان سے نہیں چھوڑتے تھے بدر میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری پھر عہد میں تھوڑا سا ان کا پڑا باری ہوا خندق میں انہیں شکست ہوئی پھر اس کے بعد ان کی ہمت وہ قدر ٹوٹ گئی جب یہ چھ ہجری یہ آئی تو یہ اللہ کے پیغمبر اس اس قرآن کی صورت میں اس خواب کا ذکر آ جائے گا اللہ کے پیغمبر نے خواب دیکھا کہ لتخل المسجد الحرام ان شاء اللّہ محلقین روسکم و لا نلا تخافون کہ آپ صحابۂ کرام کے ساتھ یہ احرام میں احرام پہنے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تو پھر کوئی سر حلق کرا رہا ہے تو کوئی بال کٹوا رہا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے یہ خواب دیکھا اور پیغمبروں کا خواب یہ وہی ہوتی ہے صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑی بشارت ہے اور یہ اللہ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ نکلیں اور عمرہ کریں لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب تو ہے نہیں صرف وہی چیز بتلائی گئی خواب میں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں تو اسی قدر اللہ کے پیغمبر جانتے تھے اس کے آگے نہیں جانتے تھے کہ آیا کیونکہ اس کا کوئی متعین سال متعین وقت وہ بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ عمرہ یہ کب کریں گے لیکن شوق زیادہ تھا کعبہ کو دیکھے ہوئے سال ہر ہو چکے تھے اسی لیے مسلمانوں کا شوق زیادہ تھا تو یہاں سے وہ نکل پڑے لیکن چونکہ اور یہ تقریباً چودہ سو بعض روایات میں پندرہ سو جب وہ کسر عادت ذکر کی جاتی ہے چودہ سو کے اوپر تو پھر راوی پندرہ سو تعداد ذکر کرتا ہے ورنہ چودہ سو کے اوپر یہ تعداد تھی چودہ سو کامل اور اس کے اوپر بعض صحابہ تھے لیکن چونکہ اس میں امکان اس کا تھا کہ کہیں لڑنے کی نوبت وہ نہ آ جائے تو اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے ساروں کو نکلنے کا حکم دیا ارد گرد کے جو دیہات تھے مسلمانوں کے تو انہیں بھی یہ پیغام بھجوایا کہ آپ لوگ بھی نکل آئیں لیکن منافق وہ تو ہمیشہ بہانے بناتا ہے تو انہوں نے بعض منافق وہ اسی وجہ سے وہ رہ گئے کہ یہ تو ہمیں قریش مکہ سے لڑوانا چاہتے ہیں اور وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں اسی لیے اس میں جتنے لوگ یہ نکلے تھے تو یہ خالص مومن تھے اور یہ خالص صحابہ کرام تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ساتھ انہوں نے اسلحہ بھی لیا اور چونکہ یہ امکان تھا کہ انہیں روک دیا جائے تو اللہ کے پیغمبر نے ذوالخلیفہ کے مقام پر احرام باندھا جو یہ آج بھی مدینہ والوں کا میقات ہے وہاں سے احرام باندھا تو اگر روک لیے جائیں تو عمرہ میں تو قربانی نہیں ہوتی لیکن اگر روکا جائے تو احرام سے بغیر قربانی کے اور بغیر ذبح کے یہ نہیں نکلا جا سکتا تو اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے ساتھ میں قربانیاں وہ بھی لے لیں کیونکہ یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ عمرہ میں تو قربانی نہیں ہوتی تو اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام یہ عمرہ میں اپنے ساتھ یہ قربانیاں وہ کیوں لے گئے وجہ یہ تھی کہ اس میں امکان تھا کہ انہیں روک دیا جائے تو پھر احرام سے بغیر ذبح کے تو وہ نکل نہیں سکتے تھے تو اسی وجہ سے اپنے ساتھ وہ قربانیاں وہ بھی لے گئے یہ اور یہ ذو کے مہینے میں اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے یہ اللہ کے پیغمبر چونکہ ایک بہت بڑے عظیم سے پاسالار بھی ہیں تو رسول اللہ نے ایک صحابی ہے بسر ابن سفیان یہ تو انہیں مکہ مکرمہ انہوں نے اپنے سے آگے بھیج دیا کہ وہ جائیں اور خفیہ خفیہ طور پہ وہ اہلے مکہ کے حالات وہ معلوم کریں اور وہ فوراً اللہ کے پیغمبر کو اطلاع دیں وہ مکہ گیا اور جب مکہ سے وہ واپس آیا تو مکہ والوں کی جو جنگی تیاریاں ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مکہ کے لیے وہ روانہ ہوئے ہیں روانہ ہوئے ہیں تو جو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا مکہ والوں نے کہ اگر ہم نے انہیں مکہ میں آنے دیا تو عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ مسلمان ان پر غالب آ چکے ہیں اسی وجہ سے تو انہیں چھوڑا ہے اور ہمارے اور ان کے درمیان کئی جنگیں یہ ہو چکی ہیں کیونکہ تمام عرب میں یہ بات یہ پھیلی ہوئی تھی تو ساروں نے یہ پختہ عہد کیا آپس میں کہ ہم انہیں یہاں پہ چھوڑیں گے نہیں اور اسی غرض کے لیے انہوں نے خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اب تک تو انہوں نے ایک جماعت کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ سے باہر ایک مقام ہے حدیث میں آتا ہے قرا الغمیم تو قرا الغمیم کے مقام پر انہوں نے انہیں وہاں پہ بٹھایا کہ یہاں پہ آپ بیٹھیں اور اگر مسلمان آئے تو انہیں لڑنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے بٹھا دیا تو بسر ابن سفیان نے مکہ والوں کی جو جنگی تیاریاں تھیں تو ان سے اللہ کے پیغمبر کو خبردار کیا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ افسوس ہے قریش پر کہ ان کے ساتھ ہماری متعدد جنگیں یہ ہوئی لیکن پھر بھی وہ جنگ سے باز نہیں آ رہے حالانکہ ان کے لیے یہ اچھا موقع تھا کہ وہ مجھے اور جو دوسرے اہل عرب ہیں جو دیگر عرب کے قبائل ہیں تو انہیں چھوڑ دیتے تو اگر یہ دیگر عرب یہ مجھ پر غالب آ جاتے تو قریش کی جو مراد تھی اور قریش کا جو مقصد تھا تو وہ گھر بیٹھے ہی انہیں حاصل ہو جاتا کیونکہ وہ میری شکست چاہتے ہیں اور دیگر عرب مجھے شکست دے دیتے اور اگر میں ان پر غالب آ جاتا دیگر عربوں پر تو پھر قریش یہ آزاد تھے اسلام میں داخل ہو جائیں اور یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن افسوس ہے کہ وہ ابھی بھی جنگ سے باز نہیں آ رہے اور پھر اللہ کے پیغمبر نے یہ قسم کھائی اور یہ کہا کہ قسم ہے اللہ کی کہ یہ اگر یہ قریش میرے ساتھ جنگ سے باز نہیں آئے تو میں ہمیشہ ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا اور یہاں تک کہ میں شہید کر دیا جاؤں اور میری یہ گردن یہ میرے بدن سے یہ الگ ہو جائے دوسری جانب صحابہ کرام نے جب اللہ کے پیغمبر کا یہ جذبہ دیکھا تو حضرت ابوبکر بکر سے اور دیگر صحابہ نے اللہ کے رسول کو یہ مشورہ دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے تو آپ بیت اللہ کے ارادے کے لیے اس خواب کی بنیاد پہ نکلے ہیں تو سب سے پہلے ہم کسی سے جنگ نہیں کرتے لیکن مکہ والے اگر ہمیں روکتے ہیں تو ہم ان سے قطال کریں گے اور ہم ان سے لڑیں گے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ بھی بڑے بہادر صحابی ہیں انہوں وہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جو یہ آپ سے کہہ دیں بنی اسرائیل نے حضرت موسا سے کہا تھا اور ہارون سے کہ ارد انت اور کا فقاتلا ان نہا ہونا قاعدون جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو اور یہ ہم یہاں پہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ بھی انہوں نے دیکھا تو یہ مکہ کی جانب یہ روانہ ہوئے راستے میں ایک جگہ پہ جہاں پہ ادرت خالد نے دیگر مشرقین کے ساتھ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا تو ایک جگہ پر پیغمبر پاک یہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ اب حملے کا وقت ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تو اگلی نماز بھی آئے گی تو انہوں نے ایک نماز میں حملہ نہیں کیا اور کہا جب یہ اگلی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر ہم ان پر حملہ آور ہوں گے تو اسی موقع پر رسلاۃ الخوف کی جو نماز ہے اگلی نماز کے لیے وہ طریقہ بھی نازل ہوا کہ آدھے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور آدھے یہ نماز پڑھ لیں اور پھر وہ آدھی نماز پڑھ کر سورہ نسا میں وہ طریقہ وہ گزر چکا ہے تو اللہ کے پیغمبر وہاں سے نماز پڑھ کر پھر حدیبیہ کی طرف وہ نکلے جب اللہ کے رسول جب مکہ کی طرف اپنی اونٹنی کو اس اونٹنی کا نام قصبہ ہے جب آپ اپنی اونٹنی کو مکہ کی جانب لے جانا چاہ رہے تھے تو یہ اونٹنی نے اونٹنی اس جانب جا نہیں رہی تھی وہ اپنی جگہ سے وہ نہیں اٹھ رہی تھی جب لیکن جب دوسری جانب جب اسے پھیرا جا رہا تھا تو دوسری جانب وہ چل چل پڑتی تھی تو لوگوں نے کہا کہ خلعت عطل یعنی یہ اونٹنی جو ہے بس وہ بیٹھ گئی اور وہ جانے کا نام نہیں لے رہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس کی عادت نہیں ہے لیکن ولاکن حبسہ ہابس الفیل لیکن وہ ہاتھیوں کو روکنے والے نے اسے روک دیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے وہی حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا یہاں پر صحابہ کرام کو پانی کی قلت اس کا بھی سامنا کرنا پڑا تو اللہ کے پیغمبر کے پاس وہ آئے اور اس وقت رسول اللہ کے بعض معجزات وہ بھی ظاہر ہوئے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کہ انہوں نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور ایک جگہ پہ انہوں نے گاڑ دیا اور وہاں پہ جوش مارتا ہوا پانی وہ نکلا اور یہ پندرہ سو چودہ سو کے قریب جو صحابہ تھے تو انہوں نے بڑی سیرابی سے وہ پانی وہ پیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہدیبیا کے مقام سے اپنے جو بات سفیر ہے تو وہ بھیجے وہ بھیجنا چاہے تاکہ مکہ والوں کو وہ یہ پیغام دیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم یہاں پہ صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں اور عمرہ ادا کر کے ہم واپس جاتے ہیں حدیث میں یہ ایک صحابی کا نام آتا ہے خراش ابن امیہ الخزائی۔ یہ پہلے اسے بھیجا وہاں پہ انہوں نے خراش ابن امیہ الخذائی قریش نے ان کے جانور کو انہوں نے ذبا کر ڈالا اور پھر آپس میں ان کا اختلاف یہ ہوا ہے بہرحال وہ جان بچا کر خراش وہ واپس آئے اور اللہ کے پیغمبر سے یہ تمام واقعہ انہوں نے بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ان سے کہا کہ آپ جائیں اور مکہ والوں کو یہ پیغام دے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے حضرت عمر نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان اس حوالے سے اس سفارتکاری کے حوالے سے وہ زیادہ موزون ہوں گے کیونکہ مکہ میں ان کے جو رشتے دار ہیں تو وہ زیادہ تعداد میں ہیں تو اگر آپ اور ابو سفیان یہ بھی بنو و میں سے تھے اور دیگر جو مکہ کے روسا تھے تو یہ بنو و سے ان کا تعلق تھا حضرت عثمان ابن عفان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ احسانات بھی تھے تو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو یہاں سے بھیجا اور حضرت عثمان گئے اور ان سے یہ بات کہی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے اور ہم عمرہ کی ادائیگی کے بعد چلے جاتے ہیں لیکن مشرقین نے انہیں کہا کہ ہم پیغمبر کو نہیں چھوڑنے والے ہاں اگر تم چاہو تو تم تنہا طواف کر سکتے تم اپنا عمرہ ادا کر لو لیکن صحابہ کرام ان کی غیرت یہ کہاں گوارا کرتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر وہ عمرہ نہ کرے اور ہم ان سے آگے بڑھے اور ہم عمرہ کر لیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کے بغیر میں کبھی طواف نہیں کروں گا اور انہوں نے وہ عمرہ وہ ادا نہیں کیا یہ جی قریش نے اس دوران میں روایات میں سیرت کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض پچاس یا ستر آدمیوں کے قریب جی انہوں نے بعض لوگوں کو بھجوایا کہ جیسے ہی وہ موقع دیکھیں اور اللہ کے پیغمبر پر حملہ کر دیں لیکن صحابہ کرام وہ بھی بڑے چوکنے تھے اس حوالے سے اور اللہ کے پیغمبر کی حفاظت پر وہ معمور تھے تو ستر آدمیوں کے ایک ٹولے کو صحابہ کرام نے گرفتار کیا اور بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کی خبر آئی تو اللہ کے پیغمبر نے انہیں چھوڑا اور پھر انہوں نے حضرت عثمان وہاں سے انہیں وہ چھوڑ دیا تو اللہ کے پیغمبر حضرت عثمان کو جب وہ گئے وہاں پہ حضرت عثمان نے تو عمرہ نہیں کیا لیکن اسی دوران میں یہ خبر اڑی کہ قریش نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے اور اکثر یہ جنگ کے اوقات میں ایسی خبریں وہ اڑتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے اور جو مشہور بیعت جو اس صورت میں بھی اس کا ذکر اس بیعت کا آئے گا بیت رضوان وہ اسی سلسلے میں یہ بیت یہ ہوئی ہے جب اللہ کے پیغمبر کو یہ خبر پہنچی تو بڑے رنجیدہ ہوئے کیونکہ بہت بڑے صحابی اور داماد بھی ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک میں ان ظالموں سے یہ بدلہ نہ لے لوں تو تب تک یہاں سے میں ہلوں گا نہیں اور حرکت نہیں کروں گا اور کیکر کے ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں اللہ کے پیغمبر بیٹھے اور انہوں نے بیعت لینی جو ہے وہ شروع کی کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے تو کافروں سے یہ جہاد اور یہ قطال یہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں اور یہاں سے جائیں گے نہیں یہ ابو سینان اسدی یہ صحابی انہوں نے سب سے پہلے یہ بیعت کی ہے بعض صاحب کرام نے صحیح مسلم میں سلامہ ابن اقوا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تین مرتبہ بیعت کی ابتدا میں بھی کی ہے درمیان میں بھی کی ہے اور آخرت میں آخر میں بھی کی ہے جب اللہ کے پیغمبر تمام صحابہ کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے پیغمبر نے اور یہ حضرت عثمان کے لیے یہ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عثمان ہوتے اور کوئی کسی اور صحابی کے لیے ہم یہ بیت لے رہے ہوتے تو حضرت عثمان وہ بھی ضرور بیعت کرتے اور اللہ کے پیغمبر نے یہ اپنے دائیں ہاتھ پر اپنا بایاں ہاتھ وہ ڈالا کہ وہ ہاد اور یہ عثمان کے لیے ہے حضرت عثمان بعد میں یہ کہا کرتے تھے کہ میری جانب سے اللہ کے پیغمبر نے اپنا بایاں ہاتھ یہ بیعت میں اپنے ہاتھ پر دیا تھا اور اللہ کے پیغمبر کا وہ بایاں ہاتھ وہ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں بہتر تھا صحابہ کرام کا یہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایک ایک ایک محبت تھی اور ایک والہانہ عشق تھا ان کا تو اس صورت میں اس بیعت کا ذکر وہ بھی آتا ہے مشرقین کو جب یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں نے مرتے دم تک ان کے ساتھ لڑنے کے لیے یہ بیعت کی ہے تو اللہ نے ان پر ایک روب بھی طاری کیا اور پھر انہوں نے یہاں پر اپنے جو مختلف سردار ہیں تو انہیں بھیجا اور مسلمانوں کو صلح کی پیشکش یہ انہوں نے کی سب سے پہلے تو حضرت عثمان کے حوالے سے یہ چونکہ یہ قتل کی خبر یہ غلط تھی تو قریش کو علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ قتل نہیں کیے گئے مسلمانوں کی جانب سے بعض دیگر لوگ بھی جیسے خزا قبیلہ بعد میں یہ صلح میں بھی ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو خزا قبیلہ کے ایک شخص وہ مسلمانوں کی جانب سے بدیل ابن ورقا یہ بھی گئے ہیں اللہ کے پیغمبر کی جانب سے لیکن انہوں نے پھر بھی بات نہیں مانی تو اتنے میں سب سے پہلے عروہ ابن مسعود ثقفی یہ قریش کی جانب سے آئے عروہ ابن مسعود ثقفی یہ انہوں نے قریش سے کہا کہ میں جاتا ہوں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں تو عروہ ابن مسعود ثقی جب یہاں پہ آئے تو سب سے پہلے تو اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ آپ ان لوگوں پر تقیہ کرتے ہیں اور ان لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں یہ لوگ آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور یہ آپ سے بھاگ جائیں گے یعنی دشمن تھا لیکن وہ دشمنی کی باتیں ایسے موقع پہ بھی وہ کر رہا تھا تو ابو بکر صدیق نے جب یہ بات عروہ کی زبان سے سنی تو عروہ سے اس نے بہت برا بلا کہا اور گالی دی اسے امسس بذر اللہ یہ بڑی شدید گالی ہے کہ تو لات یعنی اس کے وہ آزا ایسے آزا کے کہ تو لات کا فرد جو ہے وہ چاٹے بذر اللہ تم ایسی باتیں کرتے ہو ہم اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اوروا نے کہا کہ یہ کون ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق یہ انہوں نے منہ چھپایا ہوا تھا تووا نے کہا یہ کون ہے تو اس نے کہا یہ ابو بکر ہے ابن ابی قحافہ ہے تووا نے کہا کہ تمہارے اگر مجھ پر احسانات نہ ہوتے کہ جس کا اب تک میں نے بدلہ تمہیں چکایا نہیں ہے تو میں تمہیں اس کا ضرور جواب دیتا لیکن جواب نہیں دیا اس دوران میں مسعود وہ اللہ کے پیغمبر کیونکہ صلح کی باتیں وہ کر رہا تھا تو بعض اوقات وہ اللہ کے پیغمبر کی داڑھی مبارک کے لیے وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا تو داڑھی کو وہ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو عروا کے بتیجے ہیں مغیر ابن شعبہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ بڑے ایک مجاہد صحابی ہیں اور تاریخ میں ان کی بڑی بہادری کے واقعات یہ ہی آتے ہیں یہ جی تو وہ تلوار لیے اللہ کے پیغمبر کی پشت پر وہ کھڑے تھے اور جیسے ہی عور ابن مسعود وہ اللہ کے پیغمبر کی داڑھی کو وہ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو اس نے اپنے تلوار سے اپنے تلوار کے دستے سے اس کے ناپاک ہاتھ کو اس نے پیچھے کیا کہ ہٹاؤ اپنا یہ ناپاک ہاتھ یہ اللہ کے پیغمبر کی پاک داڑھی سے تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے تو اس نے کہا یہ مغیرہ ہے تمہارا بھتیجا ہے تم عروہ نے اس سے کہا کہ تمہارے بہت سارے معاملات جو تمہارے پرانے ایسے معاملات ہیں تو آج تک میں تمہارے وہ معاملات لوگوں کے ساتھ وہ دشمنی ہے وہ میں ابھی تک نبھا رہا ہوں اور وہ تمہارے معاملات ہیں یعنی تم تو سرے سے بات ہی نہ کرو اوروانے اور یہاں پہ صحابہ کرام ان کا یہ مقام دیکھیں اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت دیکھیں جب اللہ کے پیغمبر وہ بات کرتے تھے صحابہ کرام یہ ان کی نظریں جو ہے وہ جکی ہوئی ہوتی کیونکہ عروہ نے کہا تھا کہ یہ آپ کو دیکھ کر یہ آپ کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو صحابہ کرام نے دنیا والوں کو ایسا پیغام دیا ہے جب اللہ کے پیغمبر بات کرتے تو ان کی نظریں وہ جک جاتی اس موقع پر اللہ کے پیغمبر اگر وہ یہ اپنے ایک جانب پہ وہ تھوکتے تو اللہ کے پیغمبر کی تھوک کو صحابہ کرام وہ زمین پر گرنے نہ دیتے ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر انہوں نے وضو کیا اور وہ ابھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر کا وہ جو وضو کا پانی ہے تو صحابہ کرام اس پر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور اسے اپنے بدن پر مل رہے تھے حالانکہ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل یہ مدینہ میں ہمیں نہیں ملتا وجہ یہ دشمن کے سامنے تم نے تابیداری دکھانی ہے اور دشمن کے سامنے تم نے ایسا عمل کرنا ہے تاکہ دشمن اس پر روب آ جائے اور دشمن کو یہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کے ساتھ تم نے پنجہ آزمائی نہیں کرنی بعد میں عروہ یہ جب گیا ہے تو پھر قریش سے اس نے یہی بات کی ہے کہ میں نے کیسر اور کسرا میں ان کے درباروں میں گیا ہوں میں نجائشی اور بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں میں گیا ہوں لیکن اللہ کی قسم یہ عقیدت اور یہ محبت میں نے کسی کے ہاں یہ نہیں دیکھی کہ جو محمد کے اصحاب یہ پیغمبر کی وہ تعظیم اور محبت ان کے ساتھ کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان اصحاب پر ان صحابۂ کرام پر لوگ بھونکتے ہیں اور ان پر کیچڑو چھالتے ہیں اوروہ کے بعد اوروہ کے ساتھ بات نہیں بنی تو ایک دوسرے ہیں حلیس ابن علقمہ کنانی یہ قریش کی جانب سے آئے اور اللہ کے پیغمبر نے انہیں بھی یہ بات کہی کہ ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں اور کسی لڑنے کی نیت سے ہم نہیں آئے اسی طرح اس ان کے بعد ایک دوسرا شخص ہے مکرز ابن حفص وہ آئے تو اللہ کے پیغمبر نے یہ جی انہیں بھی یہی پیغام دیا لیکن ان ان لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بات یہ نہیں بنی جی آخر میں مکرز کے بعد سہیل ابن عمر آئے یہ بھی قریش کا سردار ہے سہیل ابن عمر تو اللہ کے پیغمبر نے سہیل کے نام سے نیک فال لیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سہل العمر کہ اب کام آسان ہو گیا اور نیک فعال اسلام میں یہ لیا جا سکتا ہے کسی نام سے برا فال اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے لیکن کسی نام سے نیک فال وہ بندہ لے سکتا ہے جیسے مثلاً اللہ کے پیغمبر نے یہاں پہ سہیل کے نام سے یہ سہل سے ہے اور سہل کے معنی آسانی کے ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے اس کے آنے سے وہ نیک شگون لیا ہے کہ اب کام یہ آسان ہو گیا اور یہ بڑے موقعوں پر یہ کام آتا ہے کہ بندہ کسی کے نام کو دیکھے اور اس کے نام کا اچھا معنی وہ آتا ہو اور بندہ اس سے نیک فال وہ لے لے اس کے حوالے سے میری زندگی کے اپنے بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس کے حوالے سے بتاؤں گا سہیل کے ساتھ جب اللہ کے پیغمبر جب ان کے ساتھ بات بنی تو جب صلاح لکھنے کا وقت یہ آیا تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کاتب کے طور پہ انہیں لکھنا آتا تھا تو اس سے کہا کہ لکھو ہاد ما کاذا علیہ محمد الرسول اللہ کہ یہ اللہ کے پیغمبر یہ محمد اللہ کے پیغمبر کے درمیان اور سہیل ابن عمر کے درمیان یہ فیصلہ یہ لکھا جا رہا ہے سہیل نے وہیں پر اعتراض کیا کہ ہم اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول جانتے ہوتے تو ہم تو سرے سے آپ کو منع نہ کرتے ہم تو آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہم تو آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں اور اس سے پہلے حضرت علی سے کہا کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ نہ لکھیں بلکہ عرب کا جو قدیم دستور ہے اس کے مطابق بسم کل یہ لکھیں یعنی جو دین کا دشمن ہے تو اسے آپ کی بسم اللہ وہ بھی گوارا نہیں ہے اسے آپ کا وہ نام تک وہ گوارا نہیں ہے اور اسی طرح انہوں نے محمد رسول اللہ پر اعتراض کیا اس نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ لکھو حضرت علی سے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں مٹاتا اللہ کے رسول نے کہا کہ, کہ کہاں پہ لکھا ہے تو وہ جگہ بتائی اور اللہ کے پیغمبر نے خود اپنے ہاتھ سے وہ جگہ جو ہے وہ مٹا دی اسی وجہ سے علماء یہ بحث کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو اللہ کے پیغمبر کا امر موجود تھا کہ یہ مٹا دو عمہ حدیث میں آتا ہے کہ اسے مٹا دو اسے مہوا کر دو لیکن علی نے وہ امر وہ نہیں مانا کیونکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ نام وہ نہ مٹائے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آیا الامر فوق الادب ادب یا الادب فوق الامر کہ امر جو ہے یہ ادب کے اوپر ہے یا ادب یہ, یہ امر کے اوپر ہے حضرت علی نے ادب کو فوقیت دی ہے بجائے اس کے کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم موجود تھا اسی لیے بعض اوقات ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ اگر کوئی حکم دے بھی آپ کو لیکن ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ اس کام کو وہ نہ کرے بندہ اس کام کو وہ نہ کرے تو حضرت علی انہوں نے ادب کی وجہ سے وہ چیز وہ نہیں کی تو اللہ کے پیغمبر اور ان کے درمیان وہ صلاح وہ لکھی گئی اور حدیث میں ویسے تو بعض لوگوں نے سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کسی نے تین لائنوں میں یہ شرائط یہ لکھی ہوں گی کسی نے پانچ میں لکھی ہوں گی لیکن اگر اس کی تمام شرائط کو بندہ انہیں کھول دے <coughs> تو یہ دس شرائط بنتی ہیں سلح دیبیا میں یہ کل دس شرائط یہ بنتی ہیں سب سے پہلی شرط وہ یہ رکھی گئی کہ دس سال تک مسلمانوں کے درمیان اور قریش کے درمیان دس سال تک لڑائی یہ موقف رہے گی اور یہ سارے امن میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں دوسری شرط انہوں نے لکھی کہ اس سال اللہ کے پیغمبر اور مسلمان یہ مکہ سے واپس لوٹ جائیں گے اور یہ داخل نہیں ہو سکیں گے تیسری شرط انہوں نے لکھی کہ یہ جی اگلے سال صرف تین دن کے لیے تین دن کے لیے مسلمانوں کو حرم یہ خالی کر دیا جائے گا قریش وہاں پہ نہیں آئیں گے اور پیغمبر اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو وہ لانا چاہیں تو وہ لے آئیں اور عمرہ کریں چوتھی شرط انہوں نے یہ لکھی کہ مکہ میں جب وہ داخل ہوں تو سوائے تلواروں کے وہ اپنے ساتھ اور کوئی اسلحہ وہ نہ لائے جی اگلے سال جب وہ آئیں تو سوائے تلواروں کے اپنے ساتھ یہ جی اور کوئی اسلحہ وہ نہ لائے اور تلواریں بھی ان کی نیاموں میں ہوں گی پانچویں شرط یہ انہوں نے صلاح میں یہ لکھی کہ جب وہ آئیں اپنے ساتھ تو مکہ سے یہاں سے اگر کوئی ان کے ساتھ جانا چاہے تو وہ نہیں جا سکے گا کہ جی اسی طرح اگر ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں تو اگر وہ یہاں پہ مکہ میں کوئی مسلمان وہ اقامت کرنا چاہے اور یہاں سے وہ نہ جانا چاہے اور وہ یہاں پہ قیام کرنا چاہے تو پیغمبر اسے منع نہیں کریں گے یہاں پہ قیام سے اور اقامت سے اسی طرح جو شخص وہ ایمان لے آئے ایمان لے آئے اور وہ مسلمانوں کے پاس وہ مسلمانوں کے پاس مدینہ چلا جائے بغیر اس کی ولی کی اجازت کے تو مسلمان اس کو لوٹانے کے پابند ہوں گے اور جو شخص مسلمانوں میں سے وہ یہاں پہ قریش کے پاس وہ آ جائے تو قریش پر اس کے لوٹانے کی ذمہ داری وہ نہیں ہوگی اور وہ اسے یعنی وہ اگر نہ لوٹانا چاہیں تو وہ اسے یعنی ان پر ذمہ داری وہ نہیں ہوگی یہ آٹھویں شرط وہ یہ لگائی کہ کہ قبائل میں سے جو قبیلہ وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ آقد میں شامل ہونا چاہتا ہے مسلمانوں کی طرف سے تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو اور جو قریش کے ساتھ ان کے عقد میں اور وعدے میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو اسی وجہ سے خزع قبیلہ خزا والے وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل ہو گئے اور بنو بکر والے وہ قریش کے ساتھ معاہدے میں وہ شامل ہو گئے بعد میں انہی دو قبیلوں کی آپس کی لڑائی وہی فتح مکہ کا سبب بنا ہے کہ بنو بکر نے خزا قبیلے پر حملہ کیا قریش نے درپردہ ان کی مدد کی اور اللہ کے پیغمبر نے پھر انہی کے خلاف پھر مکہ پہ وہ چڑھائی وہ کی ہے اسی طرح نوی شرط اللہ کے پیغمبر نے اور معاہدے میں یہ لکھی گئی لا اسلحا ولا اللہ کہ نہ تو اس دوران میں ایک دوسرے سے کوئی چوری وغیرہ کی جائے گی اور نہ ہی کوئی خیانت یہ کی جائے گی لا اسلال ولا اغلال یعنی کوئی چوری چپے اور کوئی اعلانیہ طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی خیانت ایک دوسرے کے مال اور جان کے ساتھ یہ نہیں کی جائے گی اور دسویں شرط وہ یہ لگائی کہ کہ کہ اس دوران میں ان کے دل یہ ایک دوسرے کے حوالے سے کینا اور بغض سے یہ خالی ہوں گے اور دوکا دہی سے یہ خالی ہوں گے اور اس وعدے کو یہ نبھائیں گے اور اس وعدے کو یہ پورا کریں گے تو یہ صلاح ابھی لکھی جا رہی تھی کہ اس دوران میں سہیل ابن عمر کا ہی بیٹا ہے مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوگا ابو جندل کا تو ابو جندل اس دوران میں وہ پاؤں میں جی کی وہ بیڑیاں وہ لگی ہوئی تھیں اور وہ پاب زنجیر وہ ان کی قید سے آزاد ہو کر یہاں پہ ہدیبیہ کے مقام پر وہ پہنچے کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا اور کافی اذیتیں اسے وہ دی جا رہی تھیں تو اللہ کے پیغمبر سے سہیل نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اس وعدے کے مطابق اسے ہمارے حوالے کر دیں رسول اللہ نے کہا کہ ابھی یہ یہ مکمل تو نہیں ہوئی لیکن یہ جی اللہ کے پیغمبر کو ابو جندل وہ واپس لوٹانا پڑا اور انہوں نے بڑے اکروتے انداز میں یہ کہا کہ میں کافروں کے حوالے کیا جا رہا ہوں رسول اللہ نے اسے تسلی دی اور اسے صبر کی تلقین کی کہ یا ابا جندل اس بے روح تصے صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو کیونکہ ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہم وعدہ نہیں توڑ سکتے اور اللہ تمہارے لیے کوئی راہ وہ ضرور نکال دے گا یہی وجہ ہے کہ جب وہ کافروں کے حوالے کیے گئے حضرت عمر پہ اور مسلمانوں پہ یہ بات یہ بڑی شاک گزری تھی کہ آیا ہم حق پر نہیں ہیں حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کیا ہم حق پر نہیں ہیں رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں کیا ہمارے جو قتل ہونے والے وہ شہید ہیں اور ان کے قتل ہونے والے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے رسول اللہ نے کہا بالکل ہاں تو پھر ہم ان کی یہ ہم اتنی کمزور شرائط اپنے لیے کیوں مان رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ شرائط کے جو ہمارے خلاف ہیں ہم ان کے لیے وہ مان رہے ہیں اور ہم اپنے لیے کمزور شرائط تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا برحق نبی ہوں اور اسی بات پر تم بھی انشاءاللہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے تو حضرت عمر نے اور میں نے یہ کب کہا تھا کہ ہم اسی سال طواف کریں گے حضرت عمر پر آئے ابو بکر کے پاس اور ابو بکر سے بھی وہی بات کی اور ابو بکر نے بھی وہی جواب دیا کہ بالکل اللہ کے پیغمبر کو اللہ ضائع نہیں کریں گے اور وہ حق اور سچ پیغمبر ہیں بعد میں حضرت عمر اسی کو یاد کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے بڑی گستاخانہ انداز میں بات کی تھی اور انہیں اس کا کافی ایک ندامت ہوتی اور اس کے لیے وہ اپنی زندگی بھر حالانکہ یہ ان کا جو استراب تھا اور بے چینی تھی یہ انہوں نے کسی گستاخی کی نیت سے یہ بات یہ نہیں کی تھی بلکہ اصل میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جو محبت تھی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو محبت تھی حضرت عمر کی گفتگو یہ اسی پیرائے میں تھی یہ اسی پیرائے میں تھی اور بعد میں جب اللہ کے پیغمبر واپس مدینہ لوٹے تو ایک دوسرے صحابی ہیں ابو بصیر تو ابو بصیر وہ بھی مکہ سے مدینہ وہ بھاگ کر آئے مدینہ بھاگ کر آئے تو مکہ سے دو لوگ وہ انہیں لینے کے لیے وہاں پہ ان کے پیچھے وہ پہنچ گئے تو اللہ کے پیغمبر نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ابو بصیر کو بھی ان دونوں کے حوالے کر دیا راستے میں وہ ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے وہ رکے اور وہ کھانا کھا رہے ہیں تو ابو بصیر نے ان ایک کافر سے کہا کہ تمہاری یہ تلوار یہ بڑی عمدہ معلوم ہوتی ہے تو اس نے کہا ہاں میں نے اس پر اتنے اتنے جنگیں لڑی ہیں تو اور میں اسے بارہ آزما چکا ہوں ابو بصیر نے کہا ذرا یہ مجھے تو دکھاؤ جی ابو بصیر نے کہا یہ ذرا مجھے تو دکھاؤ یہ اپنی تلوار اور جیسے ہی اس نے اسے وہ تلوار وہ حوالے کی تو ان میں سے ایک کا وہیں پہ کام تمام کر دیا اور وہ دوسرا وہاں سے وہ بھاگا بھاگا وہ مکہ چلا گیا بعد میں جو ابو جندل ہیں تو وہ بھی ان کے پاس وہیں پہ آ کے انہوں نے بھی وہیں پہ ڈیرہ ڈال دیا اور پھر یہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے میں یہ وہیں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو جو بھی مسلمان ہوتا یا مکہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو وہ یہاں پہ مدینہ آ نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ کے پیغمبر وعدے کے پابند تھے اور انہوں نے پھر انہیں پتا تھا کہ ہمیں واپس کر دیا جائے گا تو آتے اور وہ ابو بصیر کا وہ جتہ وہ وہاں پہ ان کے ساتھ وہ مل جاتے اور یوں تقریباً ستر اسی سو کے قریب صحابہ کرام یہ ان کا یہاں پہ ایک مضبوط ایک گروہ جو ہے یہ بن گیا اور جو بھی وہاں سے گزرتا قریش اور کفار تو یہ ان کے ساتھ لڑتے اور ان کا مال جو ہے وہ بھی لے لیتے بعد میں قریش نے خود یہ کہا اور انہوں نے اس شرط سے اور اس شخص سے خود دزبرداری کا اعلان کر دیا کہ خدارہ انہیں واپس مدینہ لے جائیں اور ہم اس شرط سے دسبرداری کا اعلان کرتے ہیں کہ اس پورے معاہدے میں یہ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ قریش نے عورتوں کا ذکر اس میں نہیں کیا بعد میں انشاءاللہ شاء پارے میں سورہ ممتحنا آیت نمبر 10 اور 11 میں وہاں پہ ہم ذکر بھی کر لیں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ ان عورتوں کو بھی ہمارے حوالے کر دیں لیکن اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ عورتوں کے بارے میں تو تم لوگوں نے ذکر نہیں کیا اور یہ ان سے یہ بات یہ رہ گئی تھی اور یہ بعد میں مسلمانوں کو کافی یہ فائدے میں آئی اور یہ کام میں آئی تو یہ فت سلے کے حوالے سے ایک خلاصہ واقعہ تھا ترتیب میں تاکہ ایک ہی مرتبہ میں یہ واقعہ یہ ذکر کیا جائے اور اس کا یہ صورت میں بار بار یہ ذکر آئے گا یہ صورت کی بیشتر آیات اسی واقعے سے متعلق ہیں واخر الحمدللہ رب العالمین